بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے والسمائدات بروج آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے والیوم المعود اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وشاہد و بشہود اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی یا جس کے پاس حاضر ہوا گیا ہے قتل اصحاب الاخدود مارے گئے اس خندق والے ان ناردات الوقود جو سراسر آگ تھی بہت اندھن والی ادھم علیہ قعود جب وہ اس پر بیٹھے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود اور وہ جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر گواہ تھے ہاں بارد. یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے پھر وہ راہب کے پاس جانے لگ گیا اور پھر بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس کو قتل کرنا چاہا نہ قتل کر سکا سب کے سامنے اس کو اس نے بتایا کہ جی اس طرح کرو گے تو پھر میں قطر ہو جاؤں گا اللہ کا نام لے کر اس نے قطر کیا وہ جو جتنے دیکھنے والے ہیں سارے مسلمان ہو رہے وہ جو مسلمان ہو گئے ان کے لیے پھر خند کے کھود کے انہیں اس میں پھینکا گیا یہ وہ اسی واقعہ کی طرف ہے اشارہ عزیز الحمید اور وہ انہوں نے ان سے اس کے سوا کسی چیز کا بدلا نہیں دیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو سب پر غالب اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے اللہ وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے واللہ شہید اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق یقینا وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مؤمن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذالك الفوز العظیم یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان نہ بخش اور کالا شدید یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے ان نہ یقیناً وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ لوٹائے گا وہ الغفور البدود اور وہی ہے جو بےحد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے ودود شفاف صاف شفاف محبت کرنے والا خالص محبت کرنے والا ودود ود سے محبت صاف محبت شفاف ذوال ارشن المجید بڑی شان والے عرش کا مالک یا ذو العرشی عرش والا ہے المجید بڑی شان والا فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے حل عطا کا حدیث الجنود کیا آئی ہے تیرے پاس لشکروں کی خبر فرعون و ثمود فرعون اور سمود کی بَلِلَّذِينَ قَفَرُوا فِي تَقْدِيدٌ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جتلانے میں ہی لگے ہوئے ہیں وَاللَّهُ بِمْ و اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے بل ہوا قرآن مجید بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں یا ایسی تختی میں جس کی حفاظت کی گئی ہے